السلام علیکم و رحمۃ اللہ وائس اوکے بہت چلیے بتائیے یاد کیا ہے کچھ یس کلا یساکل والی باب ہاشتم یہ بھی میں نے آپ کو جو ابواب ہیں یہ باب جو پیچھے والا باب تھا جو ان شاء ہم آگے جا کے پڑھیں گے اور یہ والا جو باپ باب تفاعل یہ ان سے بنتے ہیں یہ والا باب جو تفاعل سے بنتا ہے تو اس وجہ سے اس طرح اور بھی کچھ اس میں سے وہ ہو جاتی ہیں تو اس میں سے جو ہے یہ اور سنی باب اختیال کا بھی وہ استعمال ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیے ذرا ہرا ہرا ہر اتہر ہر لا ہر نتا ہر تا ہر تم اتہ ہر تم اتنا ہر تیم اتنا ہر تم نتا ہر تو ہر یتا ہرو یتھا ہر یتا ہر ہر ٹھیک ہے نا یہ متا متا ہوتا ہے نا باقی پاک ہونے والا متاحر ہم استعمال بھی کرتے ہیں بھی جو ہے تو المرو اتہ ہرا اتنا ہر اتنا ہری اتنا ہرا ہر اتنا ہرا نے اتنا ہرن اتنا ہرن اتنا ہرن جس طریقے سے گلدان چلے گی نہیں لا تتا ہر لا ترالا یہ اس طریقے سے کپڑا اوڑھنا وہ کیسے ہوگی الرجی کرنا الزر او عز الزرا يجرعو الزرا الزرا فا هو مزرعون الأمر منه الزرا من لا تجرع ناسي الزكرو الزكرو ناسيتك بول كرنان الزكرا يذكرو الزكرا فا هو مزكرو مزكير لك أنا مزكير باستماع الوان الأمر منه الزكر من لا تذكر تو یہ جو ہے استعمال ہوتا ہے سمجھ گئے ہیں؟ اس سے آپ نے گتانے بھی کرنی ہے اور اس کی وہ کرنی ہے زبان چڑھانا ہے اس کو اس کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے کرنا ہے باب نام کا اور یہ ہمارے اب باب مکمل ہو گئے جو کہ کس کے ساتھ تھے حمزہ وسلی کے باپ جو تھے یہ وہ حمزہ وسلی والے نو باب ہم نے کہا تھا نا حمزہ وسلی کے تو وہ نو باب ہمارے مکمل ہو گئے اب آگے سلاسی مزید فی بے حمزہ وصل کے پانچ باب جو ہیں وہ شروع ہوں گے بے حمزہ وصل کے پانچ کو شروع ہوں گے اور وہ پھر آگے اس طرح چلتے ہیں کیونکہ وہی بات ہے اس کو آپ نے یاد کرنا ہے آپ ان کو یاد کرنا ہے تاکہ ہم پھر آگے چلیں اس کے اندر بس پھر آج اتنا ہی آج اتنا ہی با یاد کرنا سر السلام علیکم